بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رحمۃ علی محمد علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح شاہ واٹسپ گروپ اور باقی تمام سامعین برادر خوراً سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ <سلام> دس کتاب دعوت شریف میں نمبر سات سو بتیس اولگ چار سو تین سو چوہتر سات سو بتیس شروع سے تک کے درستی تعداد ہیں دعوت شریف کے اور چار سو چوہتر اوراد فتح کی اوراد فتھیہ میں ہم لوگ اسمال حسنام سے اسم مقدس نمبر انتیس یا بشیرو کے سلسلے میں یا بشیرو جلا جلال قرآن پاگوی سنوان سے آج ہمارا جو ہے اصل بحث چل رہا ہے اس میں پانچویں آیا تھے تو پانچویں آیا چونکہ قرآن پاگمی یس مقدس کون ان کون سا میں نے آیا آپ لوگوں کو بتایا قرآن پاغمی یوسف مقدس جو ہے ہاں جی تقریباً سینتالیس بیالیس موارد میں آیا ہے اور میں سے صرف پانچ مور آیات بندہ کے یہاں نقل کر رہا ہوں صرف تبارو کے طور پر تو پانچویں آیت یہ ہے جسم اللہ الرحمن ان اللہ کا سمیع ال بصیر سرِ نساد نمبر سے ففٹی ایٹ اٹھاون اللہ فرماتِ انَ اللّہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا سمیع سننے والا بصیر دیکھنے والا ہے اللہ فرمات اللہ کے ذات بلاش شبہ ان نقل ہے تاکہ کے بلاش شبہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور دیکھنے والا تو یہ آیت مجیدہ جو ہے ہاں جی امانت امانتوں کے لازمی طور پر ادائیگی کے حکم اور جب بھی آپ کی جو ہے کسی ہاں جی جھگڑا جو ہے جھگڑا وغیرہ میں فیصلہ کرنے کی صورت میں عدل انصاف کا تاکیدی حکم دینے کے بعد فرمائے اللہ تعالی نے ہاں جی اس دو موجود امانتوں کو اقتصل مالک کو واپس کرنے کے سلسلے میں اس انعیتوں کے بعد دوسرا جب بھی آپس میں کسی بھی دو بندوں کا قوم قابلوں کو جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان عطل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم بیان ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان اللہ کے اللہ ہمیشہ تمہیں بہت اچھی نسین فرماتا ہے بلا شک شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے یہ مقدس آیا جو ان نصیحتوں کے بات تو عیت ہاں جی عیسایت مجیدہ میں ہمیں امانتوں کی ادائیگی ہاں جو امانت میں گواہی نہیں ہوتے ہیں گواہ نہیں ہوتے کوئی کاغذ تاریر بھی نہیں ہوتی صرف بندے کی جو ایمان پر اس کو آمین سمجھتے ہیں اس کے بعد امانت رکھتے ہیں کوئی گواہ نہیں رکھتے ہیں ہاں کوئی تاہر نامہ بھی نہیں ہوتے تو وہ اگر ادا نہ کریں تو بیچارے کو نہیں ملتے اس امانتوں میں جو ہے امانتوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا اللہ سننے والا اور دیکھنے والا تو اس شاید مجیدہ میں ہمیں امانتوں کی ادائیگی اور آپس میں ہونے والے آپس میں جو ہے آپس میں ہونے والے جی فیصلے جو ہے ہمیں انصاف سے کرنے کی کرنے کی جو ہے عدل انصاف سے کرنے کی دی حکم کے بعد فرمایا کہ وہ ذات پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان دو امنتوں کی ادائیگی ہاں جی اور آپس میں ہونے والے فیصلوں میں عدل انصاف سے فیصلہ کرنے کا تاکید حکم کرنے کے بعد پھر آخر میں اعلان فرمایا وہ ذات ان اللہ کا نسمی امبشیر فرمایا جی اللہ خوب دیکھنے سننے والا اور دیکھنے والا کہ کون امانتوں میں خیانت کرتا ہے اللہ ہیں، میں دیکھتا ہوں اور اس میں جو باتیں کہ وہ بھی سنتا ہوں اور کون ذینداری سے واپس کرتا ہے اور کون فیصلے عدل انصاف سے کرتا ہے اور کون ظلم و چھوڑ سے ہاں جی اللہ حمات میں دیکھتا دیکھ رہا ہوتا ہوں میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں سب میرے سامنے ہوتی یعنی اللہ اللہ تمہارے ان تمام اعمال کو دیکھ رہے اللہ حمت میں تمہارے میں میں اللہ تمہارے ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوں اللہ فن اللہ کا نا سمیع بسیرہ بلا میں اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوں. اور اس سلسلے میں کی جانے والی تمام باتیں بھی سن رہا ہوں سمعین سن رہا ہوں اس لیے ہمیں امن داری اور عدل انصاف کرنے کی تاکیدی حکم دے رہے ہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں اللہ سب کو سن رہا ہوں اور دیکھتا ہوں اللہ فنمارے تو یہ شاید سے اور سبقایتوں سے سب میں اللہ حرم اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ان سب کے خلاصۂ بات یہ ہوگا ان قرآن آیات سے معلوم ہے ہاں جہ کہ اللہ تعالی ہمارے تمام افعال اور اور کامات سے خوب آگا ہے ہم کوئی بھی کام اس ذات اقدس سے چھپ چھپا کر نہیں کر سکتے کیونکہ پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہیں سب اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے سامنے ہے تب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم حضوری ہے ہاں جی معلوم خود اس کے سامنے حاضر ہے پوری کائنات اللہ کے سامنے حضور میں پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے ہاں جی ہمارے ترہنی چیزوں کی تصویر ذہن میں نہیں اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات اللہ کے سامنے تو اللہ کے علم کا علم حضوری بڑھتے ہیں کیونکہ تمام معلومات اللہ کے سامنے حاضر ہے پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے حضرت سے ذرا بھی بڑے سے بڑے سب چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے تو معلوم خود اس کے سامنے حاضر ہے اللہ تعالیٰ کے یہ تین مقدس آسماں العلیم جاننے والا خوب جاننے والا شمیع خوب سننے والا بشیر خوب دیکھنے والا ہاں ان آسماں کو اہلِ ترکت آسمۂ علمیا جو ہے اہل ترکت آزمائے علمیا جو ہے کہتے ہیں آسمائے علمیہ کہتے ہیں ان آسماں کو ان یعنی الترکت و عرفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ان آسما پر مکمل ایمان و اعتقاد ہونے کے باوجود گناہوں سے بات نہیں آتا ہے ان آسما کے اللہ میرے ہر چیز جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ان تین آیات کی اس اسما کے معنی معفو سمجھ میں آتا ہے جانتا ہے ہاں ان پر ایمان رکھتا ہے اس کے باوجود ان آسما پر مکمل ایمان و اعتقاد ہونے کے باوجود گناہوں سے بات نہیں آتا ہو اور اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہو نہ اللہ کے حضور شرمحیاں کا احساس کرتا ہو اور تو اور نہ اللہ کے حضور شرمایا کا احساس کرتا ہو بے دردی سے بے در گناہوں کے ارتکاب کرتا ہو تو ایسے آدمی کو پھر دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتا ہاں یہ چوری چھپے گناہ کرتا رہے گا کیونکہ وہ یہ وہ یہ بات جاننے کے باوجود کہ اللہ اس کے تمام احوال سے آگاہ ہے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے اس کی ہر بات سنتا ہے خواہ سری خوا جاہری اور اس کی تمام حرکات و سکنات کو بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور ہر مواخذہ پر بھی اللہ قادر ہے لیکن پھر بھی گناہ سے بات نہیں آتا تو پھر اس کی کون اصلاح کر سکے گا ہاں معرفت نے جو ہے کہ نے سچ فرمایا الفہ نے یقیناً سچ فرمایا راجان یہ جو اسماع الحسنہ ہے ہاں ہم شاخ علیہ رحمن السل فرمایا ہمیں اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے جاننے والا ہے اس پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کے احاطۂ علمی سے خارج نہیں اللہ نے قرآن فرمایا کسی طرح کا ایک پتہ بھی نہیں گرتا ہمارا اللہ کو اس کا علم ہے زمین کے اندر ایک دانے بھی نہیں جاتا اس کا اللہ کو علم ہے آزمانوں سے کیا کیا زمین کی طرف آتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے زمین سے کیا کیا جسے آسمانوں کی طرف جاتے اللہ کا مجھے اس کا علم ہے ہاں جی عرش اللہ سے لے کر سرات تک ہر چیز کا اللہ کا علم ہے انسانوں کے دل و دماغ میں جو کچھ ہے دلوں میں جو چھپا و رازیں ہیں سب اللہ کا علم ہے اللہ کے علم کا ادوت ہے ہاں جی احاطہ وہ چلّا ہاں جی اللہ کے علم مطلق ہے کوئی چیز ہے اس کا نا میں اللہ کے علمی حتیث خارج اس طرح اللہ سنتا ہے ہر چیز سنتا ہے کوئی بھی معخلوق نہیں جس کی باتیں اللہ نہ سن سکتا ہو نہ سنتا ہو سب کا سنتا ہے اللہ سا عظیم ذاتِ تمام موجودات عالم ان سجن جن فرشتے تمام موجودات عالم ہاں جی مختلف حاجتیں اپنی مختلف حاجتیں مختلف زبانوں میں ہاں جی ایک ہی لمحے میں اللہ کے حضور میں پیش کریں تو اللہ سب کا ایسے سنتا ہے کوئی کہ ایک بندے نے اللہ کو پکارا ہے سب کا ایسے الگ الگ سنتا ہے جیسے کہ اللہ کو ایک بندے نے اسی ایک لمحے میں ایک نہیں پکارا وہ ایسا عظیم ذات ہے ذہنی ہم نے اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اس کو جاننے کے ضرورت اس کے معروفات کی ضرورت ہے اس طرح وہ بصیر ہے پوری کائنات کے ہر ذرہ اس کے سامنے ہے کوئی چیز اس سے مافی ہے نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز نہ کوئی صخیر سے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہر چیز کا اس ذات پاک کو علم ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اساثر نے آسموں کو اللہ تعالی کے آسما ثبوتیاں کہتے ہیں ان پر اعتقاد رکھنا واجب ہے ان پر اگر ہمارا اعتقاد پوتا پوختہ ہو جائے تو انسان کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا ہے گناہ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے حتیٰ وہ گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے میں گناہ سوچوں گا اللہ پتا پتہ ہے اللہ کا علم میں, میں گناہ سوچ رہا ہوں اللہ کے علم میں, میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں اللہ کے علم میں میں گناہ کا اتکاب کر رہا ہوں ہاں جی اللہ کو علم میں نے گناہ کیا میں نے چھپ کے کیا میں نے توبہ بھی نہیں کیا سب چیزوں کا اللہ کے علم اللہ سے چھپ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اس حقیقت پر ایمان حزین اللہ سے چھپ کر نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتے نہ کوئی حرکت کر سکتے پھر کائنات کے حرض اللہ کا اللہ کا مکمل احاطہ ہے لہذا زین گرامی ہیں اللہ تعالیٰ کے انسما پر مکمل یقین رکھیں ان اسما سے فیض لیتے ہوئے اپنے کردار سازی کریں اپنے آپ میں سچے مسلمان ایک خدا پرست مسلمان ایک الہی انسان خدائی انسان بننے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے تمام حرکات و سگنت پول فیل ہر چیز اللہ اس کے رسول کی مرضی و منشا کے مطابق چلتے رہنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے, دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسما کے کمال کو معرفت حاصل کر کے اللہ کی سچی بندگی حاصل کریں آمین سب